بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرز ہمارا سفر جاری ہے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے یہ جو ہماری لرننگ کا پروسیس ہے آج اس کا لیکچر نمبر 37 ہے اور اس میں ہم نے ابھی تک جو مختلف ٹاپکس کور کیے خاص طور میں پچھلے لیکچر میں اور آج کے لیکچر میں وہ کسٹمر سروس کے حوالے سے کسٹمر سیٹسفیکشن کے حوالے سے کسٹمر ایکسپیرئنس کے حوالے سے اور یہ ہمارا ٹاپک ہماری کوشش ہوگی کیونکہ یہ کنزیومر بینکنگ سے بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہے اس کو ہم جہاں تک ہو سکے اس کے جو مختلف پرسپیکٹیوز ہیں اس کے مختلف جو کانسیپٹس ہیں اور خاص طور پہ جو ریسنٹ ریسرچ اور اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کے پا, آپ تک پہنچائیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو پاکستان کا جو کانٹیکسٹ ہے بینکنگ کا کنزیومر بینکنگ کا اس سے بھی ساتھ ساتھ ایک طرح سے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ایٹ دی اینڈ اف دی ڈے جو ہمارے پاکستان کا جو بینکنگ سناریو ہے جو بینکنگ اس وقت انڈسٹری ہے اور خاص طور پہ جو اس میں کنزیومر بینکنگ کا جو سیگمنٹ ہے اس کے جو پروسیسز ہیں اس کی جو ڈائنامکس ہیں اس کو بھی ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اور ظاہر جو ہمارا مقصد ہے کہ ویئر وی آر ایٹ دا مومنٹ اینڈ ویئر وڈ لائک ٹو گو ان ٹرمز لرننگ تو یہ جب چیزیں ہم سامنے رکھتے ہیں تو ظاہر ہے جو ہماری کوشش ہے اس این آن گوئنگ جیسے ہم نے آپ سے کہا شروع میں اکثر لیکچرز میں کہ یہ جو ایک پروسیس ہے لرننگ کا اٹس این آن گوئنگ ایوالونگ پروسیس اور ہم نے اس کو صرف کنزیومر بینکنگ کی حد تک محدود نہیں رکھنا بلکہ جہاں جہاں ممکن ہوا ہم نے آپ کے ساتھ مختلف اور آئیڈیاز بھی شیئر کیے جو کہ ایک لرننگ کا ہورائزن ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات ہے ایک میکرو ویو لینے کی بات ہے اور ہم آپ کسی آپ اپنے آپ کو کسی باؤنڈری کے اندر محدود نہ کریں تو اس حوالے سے مختلف لیکچرز میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کچھ کانسیپٹس جو ڈائریکٹ کنزیومر بینکنگ کے نہیں تھے لیکن فوٹ فور تھاٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کیے ظاہر ہے ان کا کسی حد تک تعلق بینکنگ اور فائنانس سے تھا لیکن ساتھ ساتھ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو کچھ اور پرسپیکٹوز بھی اس طرح آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ جس کا تعلق ظاہر ہے ہماری لرننگ سے بھی ہے तो आइए बिफोर वी स्टार्ट टुडेस टॉपिक and having अ रीकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर आज जो हमारे पास फूड ऑफ थॉट है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो एक कांसेप्ट है शॉर्ट सेलिंग का जो लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स रहे हैं और वो इस चीज को बहुत बेहतर जानते हैं कि शॉर्ट सेलिंग का कांसेप्ट क्या है और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इस्लामिक फाइनेंस और इस्लामिक बैंकिंग में शॉर्ट सेलिंग इज हराम इट इज it is not allowed to ye jab cheez hai ki ye haram hai to iske context mein hum aapko ek news item jo hai jo ke last year september, september 2008 jo america ka regulatory body hai security and exchange commission jo ke stocks exchange ko ek tarah se regulate karta شارٹ سیلنگ کے پروسس کو ٹیمپریرلی بین کر دیا ظاہر ہے انہوں نے ٹیمپریرلی بین کر کے یہ کہا کہ کچھ حصے کے بعد ہم اس کو دوبارہ الاؤ کریں گے ری اوپن کریں گے تو وجہ کیا تھی یہ آپ کو جیسے یاد ہو لاسٹ ایئر جو فائنینشیل کرائسس جب اپنے ایک طرح سے پیک پہ آ گیا تھا اور یکے بعد دیگرے مختلف بینکس اس کا شکار ہو رہے تھے اور یہ ٹرموائل ایک طرح سے جو اکنامک میلک ڈاؤن کی شکل میں ساری دنیا کو جس نے لپیٹ میں لے لیا تھا تو اس حوالے سے اور اسٹاک چینج کے اندر بہت دیکھی گئی کہ تیزی سے اسٹاک چینج کے انڈسٹریز میں کمی آ رہی تھی آل اوور دا ورلڈ تو اس سلائڈ کو روکنے کے لیے اس ڈاؤن فال کو ایک طرح سے کیپچر کرنے کے لیے کور کرنے کے لیے ایسی سی نے یہ ایک طرح سے ٹیمپریری بین لگایا لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور ان کو بھی پتا ہے کہ جو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس ہے اس میں شارٹ سیلنگ going to be always haram usme baat temporary allowance ki ya temporary uski nahi hai balkay for all time to come short selling is haram considered in the islamic banking aaiye ab hum ye dekhte hain ki jab ye faisla kiya gaya to islamic banking mein short selling ka concept kya hai kyun islamic banking mein islamic finance mein short selling ko prohibit kiya gaya hai isko haram qarar diya gaya hai شارٹ سیلنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہم سٹاکس چینج کی بات کریں تو وہ سٹاکس چینج کے پلیئرس وہ مارکیٹ پلیئرز وہ شیئرز سیل کر رہے ہوتے ہیں ان ایڈوانس جو ان کے پاس موجود نہیں ہوتے جو وہ اون نہیں کرتے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت اس کو سیل کر کے اور اینٹیسپیٹڈ پرائس ڈکلائن جب آئے گی تو اس کو لور پرائس پہ بائی کر کے دے ول میک پروفٹ تو یہ جو ایک طرح سے پروسیس ہے جو کہ کہا جاتا ہے اور جو شارٹ سیلنگ کے ایڈوکیٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شارٹ سیلنگ کا کانسیپٹ انفیکٹ مارکیٹ میں لکوڈیٹی جنریٹ کرتا ہے مارکیٹ کو ایفیشنٹ بناتا ہے لیکن اس مخصوص وقت میں جبکہ کرائسز اپنے پیک پہ تھا دیکھا گیا کہ یہ پٹیکلر آسپیکٹ جو تھا یہ نہ صرف ایگریویٹ کر رہا تھا اس کرائس کو بلکہ کانٹریبیوٹ کر رہا تھا مزید خرابیوں کی طرف مزید ایک طرح سے بینک روپیز تو بینک کی طرف تو ان سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹیمپریریلی ریسپائٹ دینے کے لیے ایس سی سی نے شارٹ سیلنگ کو ایک طرح سے بین کیا جب ہم اسلامک فائنانس کے کانسپٹ میں اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں یہی چیز سامنے آتی ہے کہ اس چیز کو اس سلائٹ کو روکنے کے لیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اسلامک فائنانس نے اس چیز کو کیوں ایک طرح سے حرام قرار دیا ہے اس کو کیوں منع کیا گیا ہے دیکھیے اس کے پیچھے ریشنل یہ ہے کہ جو شارٹ سیلر ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ٹیمپریریلی جب اپنا گین لینے کے لیے ایک طرح سے اسٹیپ لیتا ہے تو اس کا ایکشن جو ہوتا ہے تو وہ ٹریگر کرتا ہے دوسرے پلیئرس کو بھی آلسو ایک طرح سے شارٹ سیلنگ کے لیے تو ایک اس کا ڈائنامو افیکٹ ہوتا ہے چین ریشن ہوتا ہے اور مارکٹ میں وہ پرٹیکولر اسٹاک جس کی شارٹ سیلنگ ہو رہی ہے پھر ایک طرح سے اس کی پرائز بڑھنا شروع ہوتی ہے تو کمپنی اٹ سیلف لوزنگ ایک طرح سے پروپوزیشن میں آ جاتی ہے اور سبسیکنٹلی اگر ان کو بائی بیک کرنا پڑتا ہے یہ اسٹاک تو اس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ پھر دے لیڈ ٹو ایکسپینسو بائنگ آف دا اسٹاک مے لیڈ ٹو ٹریول فار دا کمپنی اور الٹیمیٹلی ٹو ورڈس دا بینکرپسی اور جب ہم اسلامی شریعہ کی بات کرتے ہیں اسلامک فائنانس کی بات کرتے ہیں تو وہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ ایسا وہ کام جس سے اوور آل کو اوور آل سے جو آپ کے پلیئرز ہیں ان کو اگر نقصان پہنچتا ہے آن اگینسٹ انڈیویجل بینیفٹس وہ الاؤ نہیں ہے اور اس حوالے سے اس میں یہ خبر تھی جس کے بیسس پہ ہم نے یہ فوڈ آف تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا اس میں ایک کوٹ کیا گیا ہے ڈاکٹر تکی اسمانی کو جو کہ بہت ریناؤنڈ بڑے ریسپیکٹڈ پاکستانی شریا کے اسکالرز ہیں اور وہ ایک طرح سے اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں اسلامک فائنانس میں اسلامک بینکنگ میں اور اگر ہم اس میں ریفرنس کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر تقی اسمانی نے جو ریفرنس دیا ہے کلام پاک میں سورہ بقرہ کی دو آیتوں کا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ڈیلز کریں وہ انجسٹس پہ نہیں ہونی چاہیے جسٹ ہونا چاہیے تو یہ کانسیپٹ بیسیکلی سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں میں بتایا گیا ہے اور اس کی بیسس پر اسلامک فائنانس میں بھی یہ چیز کہی گئی ہے بتائی گئی ہے کہ جب ڈیلنگ ہوتی ہے جب ٹرانزیکشن ہوتی ہیں جب کامرس کا کانسیپٹ ہے جو تجارت کا کانسیپٹ ہے فائنانس کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر جو ایلیمنٹ آف جسٹس ہے وہ مدنظر نظر ہونا چاہیے سوسائٹی کا اور اسی حوالے سے جب یہ بات دیکھی جاتی ہے اور مختلف جو بینکنگ اینڈ فائنانس جب دیکھتے ہیں کنونشنل بینکنگ کا کمپیرزن اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ کا کمپیرزن تو یہ جو ایک طرح سے ڈفرینسز جو ہیں کریکٹرسٹکس جو ہیں ان کی جو ایک طرح سے وہ ہے سامنے آتے ہیں اور اس ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ نے جو چیز واضح کی ظاہر ہے ایک چیز جو بتانا یہاں ضروری ہے کہ اسلامک بینکنگ اور فائنانس کو کسی ویسٹرن ریگولیٹر سے یا ویسٹرن سسٹم سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا کہ وہ ہمیں ایک طرح سے انڈوز کر رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں بات یہ ہے کہ یہ ایک سمپل اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق اسلامک کے جو بینکنگ کے جو مختلف رولز ہیں جو ریگولیشن ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں ہیومن بینگ کی ایک طرح سے ویلفیئر کے ساتھ سوسائٹی کی ویلفیئر کے ساتھ اور اس میں ظاہر ہے کانسیپٹ وہی ہے جیسا کہ آپ لوگ ہم اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ بہت اسپیسیفک ہے اور اس کے اندر کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے ان ایریاز کو جس کے اندر ایک سوسائٹی کے اندر جس کو کہتے ہیں کہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے خرابیاں جنم دیتی ہیں اس کو ایک طرح سے فائنانس کے حوالے سے اس کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے اس کو ایک طرح سے بین کیا جاتا ہے اور اس میں مختلف ایریاز ہیں جس میں اسلامک فائنانس کے جو فنڈ مینیجرز ہیں ان کو ایک طرح سے اجازت نہیں ہے آپ جیسے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ بزنس جو ہے الکوہل کی بزنس ہے ٹوبیکو کی بزنس ہے انٹرٹینمنٹ کی بزنس ہے ڈیفینس کی بزنس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنونشنل بینکنگ اور انشورنس کی بزنس ہے تو وہ یہ ایریاز ہیں جس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس سے سوسائٹی کے اندر ایک طرح سے فراڈ کا اور ٹرکری کا کانسیپٹ آتا ہے اور برائیاں ایک طرح سے آگے آتی ہیں تو اس چیز کو وائٹ کرنے کے لیے یہ اسلامک فائنانس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس میں رکھا جاتا ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہے جہاں اس کے اندر ایک انڈیویجل پلیئر کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ایک جائز طریقے سے منافع کمائے لیکن وہ منافع سوسائٹی کے بحاف پہ سوسائٹی کے ایکسپنس پہ نہیں ہونا چاہیے اور اسی لیے شارٹ سیلنگ کا کانسیپٹ بھی جو ایک طرح سے حرام قرار دیا گیا ہے اس کے پیچھے ریشنل یہی ہے اس کے پیچھے اسپرٹ یہی ہے کہ ہم نے اس چیز کو اگر پروموٹ کیا تو اس میں اوورال اور جیسے ایکچولی دیکھا گیا اور ویسٹرن ریگولیٹرز نے بھی ویسٹرن ایکسپرٹس نے بھی اس چیز کو دیکھا کہ اس چیز کے اندر کس طرح خرابی ہے تو جب ہم یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہمیں ایک طرح سے اپنے فیت کے حوالے سے جو اسلامک بینکنگ اور فائنانس کا ہے ہم نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا بلکہ اس کے جو ریزلٹس ہیں جو اس کے پازیٹو ایک طرح سے امپیکٹ ہیں سوسائٹی میں آتے ہیں وہ سامنے ہیں اسی لیے اس میں آخر میں سوال کیا گیا کہ اس ایک ایکشن کو کر کے کیا اب ضرورت اس چیز کی نہیں محسوس کی جاتی کہ ویسٹرن ریگولیٹرز یا وہ لوگ جو کنونشنل بینکنگ کے ایکسپرٹس ٹریٹ کیے جاتے ہیں ویسٹ میں یورپ میں امیرکا میں جاپان میں وہ ذرا قرآن کا کلوزلی مطالعہ کریں قرآن پاک کو دیکھیں کہ اس کے اندر اور کیا چیزیں فائنانس کے حوالے سے اکنامکس کے حوالے سے بینکنگ کے حوالے سے بتائی گئی ہیں جس کو اڈاپٹ کر کے بہتری آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر ہے اکثر لوگوں کو جب اس بات کا یہ بتایا جاتا ہے تو ان کو تعجب ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا کے جو ٹاپ کے دو بڑے بینک ہیں ان کے اسلامک بینکنگ کا جو ایک طرح سے جو ایک طرح سے ان کا بزنس ہے وچ از ون آف دا لارجسٹ ان دا ورلڈ ان دو بینکوں کا کسی اسلامک کنٹری سے تعلق نہیں ہے وہ گلوبل بینک ہیں ان کا کسی اسلامک سوسائٹی سے تعلق نہیں ہے لیکن ایز اے پیور بزنس کیس انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور اسلامک بینکنگ اور فائنانس کے انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ اپنے ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں ڈیڈیکیٹڈ انہوں نے کمپنیز بنائی ہوئی ہیں اور سبسڈیریز بنائی ہوئی ہیں وہ پروڈکٹس اور سروسز on the basis of sharia compliant jise kehte hain offer karte hain and they are doing fine aur aakhir mein is cheez ko mazid jo endorsement milti hai is hawale se ke islamic finance aur banking ki jo ahmiyat hai jo iski jo ifadiyat hai aur iska ongoing onward jo ek tarah se success hai aur last year ye dekha gaya hai ke mostly jo majority islamic banking ke jo idare the unhone ek tarah se profitability that was ابو ڈبل ڈیجٹ ایک طرح سے اور کے برعکس جو کنوینشنل بینکنگ کے جو ادارے تھے وہ نہ صرف پروفٹ تو دور کی بات ہے وہ لاسز تھے اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اکثر بینک تو بینک, بینک رپسی کی طرف گئے جبکہ ان کو پھر کی گورنمنٹس نے امیریکا میں یورپ میں بیل آؤٹ کیا اور یہ چیزیں سامنے آئیں تو ان سب چیزوں سے جب فوڈ فار ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلامک بینکنگ اسلامک فائنانس کا کیا ہے اس کا ریشنل کیا ہے اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے اور اس کا ایز کمپیئر ٹو کنوینشنل بینکنگ جو ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم کس حد تک دیکھ سکتے ہیں اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان میں بھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے اسلامک بینکنگ کو کافی پروموٹ انکریج کیا جاتا ہے اور اسٹیٹ بینک نے ڈیڈیکیٹڈ ایک طرح سے بینکس کو کہا گیا ہے کہ وہ سٹینڈ الون بیس پر سیپریٹ اپنے اسلامک بینکنگ کے ایک طرح سے سیگمنٹس بنائیں اس کو کنونشنل بینکنگ سے سیپریٹ کریں یا سبسیڈیریز بنائیں ایک ڈفرنٹ ایک طرح سے ویکلز بنا کے اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کریں اس کو آگے لے کے چلیں تو جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے جو ایک وضاحت جس کی وجہ سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ ایک وہ ایریا ہے جس میں ایک بزنس گروتھ کا بھی کانسیپٹ ہے یہ صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ یہ فیتھ کے اوپر بیسڈ ہے اور ہم صرف یہ کہیں کہ ہمارے فیتھ کی وجہ سے ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں بلکہ دیر از اے ڈائریکٹ دیر از اے ریشنل بزنس کیس ٹو پروموٹ دی کانسیپٹ آف اسلامک فائنانس اینڈ بینکنگ تو جب ہم نے یہ بات کی اب ظاہر ہے اس کے اندر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اندر بہت کام ہو رہا ہے اور ظاہر ہے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس ایک بالکل سپریٹ ٹاپک ہے ایک سپریٹ ایک طرح سے سبجیکٹ ہے جو ظاہرہ ہمارے اس کی اس کے اندر دارے کار میں نہیں آتا یہاں صرف ہم نے جو آپ کے ساتھ بات کی وہ صرف ایک خبر کے حوالے سے اور فوڈ آف تھاٹ کے حوالے سے چونکہ اس کا تعلق فائنانس ہے آئیے اب ہم واپس لوٹتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور وہ ٹاپک جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ کسٹمر سیٹسفیکشن کا کسٹمر ایکسپیرئنس کا اور کسٹمر لوائلٹی کا تھا اور اس میں ہم جو کانسیپٹ تھا وہ مومنٹس آف ٹروتھ کا آپ کے ساتھ کچھ کانسیپٹس کو شیئر کیا اس کے ویریس جو آسپیکٹس تھے اس کے ویریس آسپیکٹس پرسپیکٹیوز تھے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور یہ جو آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیے گئے یہ بیس تھے ایک اسٹڈی کے اوپر کیونکہ یہ امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ تھے یہ کوئی تھورٹیکل کانسیپٹ نہیں تھا بلکہ اس میں چودہ بینکوں نے حصہ لیا تھا جو رو, یورپ کے چودہ بینکس تھے انہوں نے اس اسٹڈی میں اس ایکسرسائز میں حصہ لیا اور اس کی بیسس پر یہ چیز سامنے آئی کہ موومنٹس آف ٹروتھ کا کانسیپٹ کیا ہے اور جیسے کہ ہم نے اس میں آپ کو ڈیفائن کیا تھا کہ موومنٹ آف ٹروت وہ انٹریکشن ہوتے ہیں جو ایک بینک اپنے کسٹمر کے ساتھ جب ہوتا ہے جس کا ایک امپیکٹ لانگ ٹرم ہوتا ہے پازیٹو اور نیگیٹو جو الٹیمیٹلی افیکٹ کرتا ہے اس کسٹمر کے ایٹیچیوڈ کو اور اس کی فیلنگز کو ٹورڈس دا بینک تو اس کا بات جو ہم نے ڈیفینیشن کے حوالے سے آپ سے کہی تھی وہ یہی ہے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے انٹریکشن کا اس کا جو امپیکٹ ہے جو نگیٹو اور پازیٹو وہ امپورٹنٹ ہے اور اس میں ظاہر جو ایک اموشنل آسپیکٹ ہے اور پھر ہم نے آپ کو بزنس کیس بتایا کہ جو اسٹڈی کے دوران دیکھا گیا کہ وہ بینکس جن کے ہائیلی سیٹسفائڈ کسٹمرس فورٹی پرسنٹ تک تھے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے سیٹسفائڈ کسٹمرز سے جب سروے کیا گیا جب ان سے کوشچنس کیا گیا تو ان سیٹسفائڈ کسٹمرز نے ایز کمپیرڈ ٹو ادر ان کے جو پیئرز تھا انہوں نے کہا جی دیر واز اے پاسبلٹی آف ری پرچیزنگ ادر پروڈکٹس آف دا بینک ٹو دی ایکسٹینٹ آف ٹو پوائنٹ سیون ٹائمس اور ہم جب بزنس کیس کی یا بزنس ریشنل کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے کہ جو ہائیلی سیٹسفائڈ کسٹمر کا ایک طرح سے گروپ ہے یا جو سیگمنٹ ہے ہر بینک کی کوشش ہے کہ آپ اس تک میکسم اپنے کسٹمرس کو لے کے آئیں لیکن ظاہر ہے یہ ایک کاسٹلی پروپوزیشن ہے اس کے اندر آپ نے کاسٹ افیکٹونیس کو بھی دیکھنا پڑے گا تو جب اس چیز کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر جو دوسرے آسپیکٹس ہیں مومنٹ آف ٹرسٹ کے حوالے سے ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے ڈائنامکس اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں اور پھر اس میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جب ہم مومنٹ آف ٹروتس میں مختلف ایونٹس کو دیکھتے ہیں کہ جو ایک بینکر کی اور اس کے کسٹمر کی انٹریکشنز ہوتی ہیں وہ ایونٹس کیا ہیں اس میں روٹین کے ایونٹس ہیں اس میں ایک طرح سے ایڈوائزری ایونٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ لائف ایونٹس ہیں اور اس کے بعد ڈسرپٹو ایلیمنٹس ہیں ان سب کی اپنی اپنی ڈائنیمکس ہیں اور اپنے لحاظ سے ان کی امپلیکیشن کم یا زیادہ ہے امپیکٹ کے حوالے سے ٹورڈس دی ایٹیچیوڈ آف دا کسٹمر ٹورڈس دا بینک اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ ان کو ہم نے مومنٹس آف ٹروتھ کو کس طرح پرورٹائز کرنا ہے کس طرح دیکھنا ہے کہ کس کی اہمیت کم ہے کس کی زیادہ ہے اور اس کے لیے ٹیکنیکس کیا ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی کہ اس میں سرویس کا کانسیپٹ تھا فوکس گروپ کے سرویس کا کانسیپٹ تھا پھر اس میں بینچ مارکنگ کا کانسیپٹ تھا کہ آپ نے کمپیٹیٹرس کے ساتھ دیکھیں کہ لائک جو مثال دی گئی تھی ایک کیو لینتھ کے حوالے سے آپ کے بینکس کی برانچز میں اگر کیو لینتھ کم ہے یا زیادہ ہے ایس کمپیئر ٹو ٹو یوئر تو اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے کسٹمر کے پرسپشن پہ اس کے ساتھ ساتھ کمپلین ہینڈلنگ کی بات ہوئی کہ کمپلین ہینڈلنگ کا پروسس کس طرح آپ نے دیکھنا ہے اور یہ بھی ایک بہت اہم ہے جو چیز اس میں اہم ہے جو بتانے والی ہے جو جس کو اس اسٹڈی نے ہائی کیا کہ اگر کمپلین ہینڈلنگ ایک پراپر طور پر کسی بینک کی طرف سے ہو رہی ہے تو اٹس فائن ود دا کسٹمر دیٹ از ایکسپیکٹڈ جس کو ہم بیس لائن کیس کہتے ہیں لیکن اس کے برعکس اگر وہ کمپلین ہینڈلنگ کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا تو اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ آئے گا وہ بہت زیادہ ہوگا اور اس لیے اس ایریا کو اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے ایک سروے کا ذکر کیا تھا شروع میں کنزیومر بینکنگ کا پاکستان میں تو کمپلینٹ ہینڈلنگ کا بار بار ذکر آیا تھا اور اس کے اندر یہ چیز سامنے آئی تھی کہ بینکوں کے پاس پراپر اس کے پروسیجرز ہونے چاہیے پروسیسز ہونے چاہیے اور ایک میکینزم ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہم نے بعد میں بات کی تھی کہ یہ جو سیگمنٹیشن ہے موومٹس آف ٹروتھ کی اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ انٹریکشن کی فریکوینسی کیا ہے اور اس کی ٹائپ کیا ہے فریکوینسی ظاہر ہے لو ہو سکتی ہے ہائی ہو سکتی ہے ٹائپس کی جب ہم نے بات کی تو اس میں کانسیپٹ جو سامنے آیا وہ ریلیشن شپ مینجمنٹ کا اور ریلیشن شپ مینٹیننس کا تو یہ دونوں چیزیں اہم ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اور جب یہ جب ہم کانسیپٹ کو آگے بڑھائیں ہم نے بڑھایا تو پھر جو سوال اٹھا کہ ہم اس کو کس طرح آگے سے امپروو کریں اور اس مومنٹس آف ٹروتھ کے کانسیپٹ کو کس طرح ایکچولی اپلائی کریں تو اس میں جو امپروومنٹ کے جو دو سیناروں سامنے آئے وہ تھا پروسیس امپروومنٹ اور بہیویئر چینج تو یہ دو کانسیپٹ ایسے تھے جس کی ہم نے آپ کو اگین اس اسٹڈی کے حوالے سے کچھ مثالے دیں کہ پروسیس چینج میں جو کانسیپٹ ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا from process to process, which is a different industry other than banking and finance, where this is a very common thing, that they apply this and apply their processes, improve their customers with their customers, like the process of account opening, process of, کمپلین ہینڈلنگ for that matter uh, process of mortgage loan application اور اس کی جو ہے جو اور دوسری چیزیں ہیں اس میں جو ایک بینک کی مثال دی گئی انہوں نے اس حد تک اس کے اندر پروگرس کی ڈیولپمنٹ کی کہ انہوں نے ISO 9001 کا جو سروس کا جو سرٹیفیکیشن ہے وہ حاصل کیا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے کسٹمرس کو میسج دیا کہ یہ ہمارا جو ایک طرح سے سروس ہے جو ہمارا ایک طرح سے آپریشنل سارا جو ہے وہ کس حد تک ایفیشنٹ ہے اینڈ اٹ از سرٹیفائڈ دا ورلڈ گلوبل اسٹینڈرڈس تو یہ چیز جب سامنے آئی تو اس کے بعد ظاہر ہے اور بھی بینکوں کی مثالیں دی گئیں انہوں نے پروسیسز کو کس حد تک اس چیز کو اڈاپٹ کیا اور اس کے بعد جو دوسرا اس میں آسپیکٹ ہم نے آپ کو بتایا وہ تھا بہیویئر چینج کا بہیویئر چینج لہ ہے اس حوالے سے ہے خاص طور پہ کہ وہ جو بینک کا اسٹاف جو کہ فرنٹ لائن ہوتا ہے جو کسٹمر کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتا ہے ان کا ایٹیچیوڈ ان کا بہیویئر ان کا انٹریکشن بہت میٹر کرتا ہے اور بہیویئر چینج میں جب بات سامنے آئی تو اس میں ان بینکس کی جو مثالیں دی گئیں جنہوں نے اس میں ایک طرح سے اپنے فرنٹ لائن اسٹاف کو پراپرلی ٹرین کیا ان کو انسینٹیو دیے اور ان کا جو ایک طرح سے انٹریکشن تھا اس کو کس حد تک افیکٹو بنانے کی کوشش کی اور ظاہر ہے جو اس میں بات ہوتی ہے تو ایک کلچرل چینج کا بھی آسپیکٹ آتا ہے کہ ایک بینک کا کلچر کیا ہے بینک کا جو اسٹاف ہے خاص طور پہ جو فرنٹ لائن ہے جو ایک طرح سے کاؤنٹر سروس کی جب ہم بات کرتے ہیں یا ہم سیلز کی بات کرتے ہیں یا ہم ایڈوائزری رولز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان سٹاف کا جو ایٹیچیوڈ ہے کسٹمر کی طرف وہ کس حد تک پازیٹو ہے وہ کس حد تک کسٹمر کے نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس میں جو چیز جو ضرورت ہے اہمیت جس چیز کی ہے وہ رول ہے سینئر مینجمنٹ کا کیونکہ جب ایسے انیشیٹو لانچ ہوتے ہیں تو اس کے ایکچولی رزلٹس آنے میں فائنینشیل ایک طرح سے جو ریزلٹس ہیں نمبرز آنے میں ٹائم لگتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے یہ ذمہ داریاں دی ہیں خاص طور پر برانچ لیول پہ ان کو ایک طرح سے آپ سپورٹ دیں ٹل سچ ٹائم وہ ریزلٹ سامنے آئیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں اہمیت کا حامل جو چیز تھی وہ تھی کہ جو بیک آفس ہے آپ کا وہ بھی کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو کس حد تک آپ نے جو ایس ایل اے کا کانسیپٹ ہے سروس لیول ایگریمنٹس کا اس کو ایک طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے تو ان نیٹ شیل ان اے سمرائز فارم یہ کہہ سکتے ہیں جو مومنٹس آف ٹروت کا کانسیپٹ ہے وہ کس طرح اپلائی ہوتا ہے آئیے اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جیسا کہ دیکھا گیا ہے بینکنگ کے کانٹیکسٹ میں اور خاص طور پر جب ہم پاکستان کے بینکنگ لینڈس کے پہ نظر ڈالتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کنزیومر بینکنگ کا آسپیکٹ ہے اس میں جو برانچ کا جو ایک رول ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے برانچ کا رول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج کل کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ اب ملٹی ملٹیپل چینلز ڈیلیوری اور ڈسٹریبیوشن کے آنا شروع ہو گئے جس میں برانچ ایک اہمیت کا حامل ہے برانچ کا ایک رول ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں اے ٹی ایمس کی انٹرنیٹ بینکنگ کی موبائل بینکنگ کی اور یہ ساری چیزیں جب کال سینٹرز کی بھی ایک طرح سے اس میں آتا ہے تو اب یہ ملٹیپل چینلز کی بات ہوتی ہے باہر کی دنیا میں یورپ میں امریکہ میں جاپان میں تو اس کے اندر ظاہر ہے بہت کام ہو رہا ہے لیکن اگر ہم پاکستان کی بھی مثال لیں تو یہاں بھی گریجولی سلولی یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ برانچ کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ڈیلیوری اور ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں ان کا کیا رول ہے اور وہ کس حد تک کسٹمر کنوینینس، کسٹمر سیٹسفیکشن اور کسٹمر لائلٹی کے اوبجیکٹیوز کو ایک طرح سے فلفل کرتے ہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں بینک کے برانچ کی تو آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں کہ جو بینک کی برانچ کی سروس ہے اس کی کیا اہمیت ہے کیونکہ ہم پاکستان کے سناروں کو ابھی یہ مدنظر رکھیں گے کہ پاکستان میں اس وقت جو برانچز ہیں آل اوور پاکستان مختلف بینکوں کی جو ایک نیٹ ورک ہے آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو ایک طرح سے فائنینشل پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں وہ جو میجورٹی آف دا کمیونٹی کو جو پرووائڈ ہو رہی ہیں تھرو دا ہو رہی ہیں تو برانچز کے اندر جو سروس کی کوالٹی کا کانسیپٹ ہے وہ ظاہر ہے اتنی اہمیت کا حامل ہے اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ یہ وہ ایریا ہے کہ اگر آپ اچھی سروس پرووائڈ کریں گے کسٹمر آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے تو اس میں بہت زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے یا کوئی پرابلمز آتی ہے تو اس کا نگیٹو بہت زیادہ آ سکتا ہے تو اس لیے جو برانچ کی سروس کوالٹی کی امپرومنٹ ہے وہ اتنی اہمیت کی اہمیت کی حامل ہے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ اس سروس امپرومنٹ کی برانچ لیول پہ بات کرتے ہیں تو امپرومنٹ کے جو پروسیسز ہیں جو ان کی اپروچز ہیں جب اس کو لانچ کرتے ہیں تو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کی آپ سکسس کو کس طرح گوچ کریں گے اس کی سکسس کو آپ کس طرح مانیٹر اور میجر کریں گے تو یہاں جو ہمارا اس کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ برانچ کی جو سروس کی جو کوالٹی ہے جو اس کا لیول ہے ہم نے اس کو ایک طرح سے میجر کرنا ہے ہم نے ایک طرح سے اس کو مانیٹر کرنا ہے تاکہ اس کے بیسس پر سروس امپرومنٹ ساتھ ساتھ ایوالو ہو سکے اور اس کے لیے جو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بینکوں کی جو مینجمنٹ ہے اس وقت برانچ کے حوالے سے ان کے سامنے جو پرائیورٹی ہے وہ یہی ہے کہ سروس کو امپروو کیا جائے اور اس امپروومنٹ پروسیس کو ساتھ ساتھ آن گوئنگ بیس پہ میجر کیا جائے اور مانیٹر کیا جائے اس میں جو ایک انگلیش کی سیئنگ ہے ان اے وے اٹ از کنسڈرڈ ایٹ کلیش کہ وٹ گیٹ میجرڈ گیٹس ڈن یعنی جو چیز آپ میجر کر سکتے ہیں وہ ایک طرح سے مینج بھی ہو سکتی ہے اور وہ ایک طرح سے اکمپلش بھی ہو سکتی ہے تو لیکن اس کے کیس میں یہ کلیشیں نہیں ہے بلکہ یہ رول ہولڈ کرتا ہے اور اس اسٹڈی اور مختلف سرویز نے یہ پروو کیا ہے کہ وہ بینکس جو آن ریگولر بیس اپنی سروس کو اسٹینڈرڈ کو میجر کرتے ہیں ایک طرح سے اس کو مانیٹر کرتے ہیں تو ان کو جو سرویس اسٹینڈرڈ ہے ایس کمپیئر ٹو دیئر ادر وہ بہتر ہوتا ہے ادھار ہے جو برانچ کی سرویس کوالٹی ہے وہ اگر امپروف ہوگی تو اس میں آپ کو جو اس کے جو آپ جو بینیفٹس ملیں گے جو آپ کو ایک طرح سے اس کا جو ایڈوانٹیج ملے گا وہ بہتر ریفرل ریٹس کے حوالے سے ہوگا ریڈیوسنگ جو ہم کہتے ہیں کہ جو اریٹیشن جو ہوتی ہے کسٹمر کی جو کسٹمر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کے ساتھ کانسیپٹ شیئر کیا تھا ایڈوکیسی کا کہ کسٹمر آپ کے جو आद, آپ کے پر ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے برانڈ کو تو یہ جو ایک برانچ کی سرویس کوالٹی ہے اس کے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے میجرمنٹ کے آسپیکٹ کو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ میجر کیا جائے تو کس طرح کیا جائے اس کے کیا اس کے اندر کیا چیزیں ہیں جس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے تو پہلی چیز جو ہے سروس میجرمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس میں یہ ہے کہ سروس مینجمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے اس کے کی کیا پیرامیٹرس اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے تو اس میں جو کانسیپٹ جو آئیڈیا سامنے آیا ہے وہ ایک طرح سے ریڈار کا کانسیپٹ ہے آر اے ڈی اے آر اب یہ کیا ہے آئیے ہم بریفلی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ریڈار میں پہلی چیز جو آر ہے وہ ہے ایک طرح سے اٹ شڈ بی ریپڈ اور ہم جب ریپڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے سروس میجر کرنے کے لیے وہ جو ہونا چاہیے وہ ایک طرح سے ایکشنیبل ہونا چاہیے وہ ڈیٹا جو ہونا چاہیے وہ آپ جو اس کو پہلے کلیکٹ کریں اس کو انالائز کریں اس کو کمیونیکیٹ کریں اور اس میں جو ایکشن ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ایز کوکلی ایک ایز پاسبل جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان تک یہ ڈیٹا ریپڈلی پہنچنا چاہیے بغیر کسی ڈیلے کے اس لیے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس ڈیٹا کی اہمیت کیا ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ جتنی جلدی یہ کنسرن لوگوں تک پہنچے گا اور اس کے اوپر ایکشن ہوگا تو وہ جو سروس امپرومنٹ کا کانسیپٹ ہے آپ وہ ڈیولپ کر سکیں گے اس کے بعد جو دوسرا جو ہے اے کا کانسیپٹ ایکوریٹ کے حوالے سے ہے ایکوریسی جو کسی بھی ڈیٹا میں اہمیت کی حامل ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جب یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے تو ان ایریاز کو کور کرنا چاہیے اور یہ اسٹیٹس کے حوالے سے روبسٹ ہونا چاہیے اور یہ اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کے اندر بہت زیادہ سبجیکٹوٹی انوالو نہیں چاہیے اور ایکچولی جو آپ نے کیپچر کیا ہے ڈیٹا جو ایکچولی آپ نے ایکشنز کو دیا ہے اس کے حوالے سے یہ اس کے اندر ایکوریسی کا ایلیمنٹ اہم ہے اس کے بعد جو تیسری چیز ہے یہ ڈیٹیلڈ ہونا چاہیے ڈیٹیل کے حوالے سے ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں اپنے اسٹاف کو جب بتاتے ہیں کہ جی یہ سروس کا جو ایلیمنٹ ہے جب یہ میجر ہو رہا ہے تو اس میں کیا کیا ایریاز جو ہیں اس کو کور کیا جا رہا ہے اور کون سے ایریاز ہیں جن کو کور نہیں کیا جا رہا اس لیے کہ آپ ہر چیز کو میجر نہیں کر سکتے ہر چیز کو میجر کرنا پاسبل بھی نہیں ہوتا اور ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ پھر کوسٹلی اور ایکسپینسو بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ایکشنیبل کی ہے ایکشنیبل سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے اندر وہ چیز لے کے آئیں کہ جو آپ اپنے اسٹاف کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو پرفارم کر سکتے ہیں ان کی جو کمپیٹنسی لیول ہے جو ان کی نالج ہے جو آپ نے ایک طرح سے ان کو ریسورسز جی دیے گئے ہیں وہ ایک طرح سے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس ایریاز پہ کچھ میجر کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو اس میں آخری ایلیمنٹ ہے وہ ریوارڈیڈ کا ہے یا کا یہ ریوارڈ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جب آپ اپنے اسٹاف کو انوالو کرتے ہیں اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک طرح سے آپ نے انسینٹیو دینا ہے کہ سروس ایلیمنٹ میں جو امپرومنٹ آ رہی ہے جس کے حوالے سے پھر کسٹمر کا سیٹسفیکشن کا ریٹ ان کا ایک طرح سے ریفرل ریٹ امپروو ہو رہا ہے اور دوسرے جو انڈیکیٹرز ہیں کہ پی آئی جس کو ہم کہتے ہیں ان کے اندر امپروومنٹ آ رہی ہے تو وہ کنسرنز اسٹاف ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ان کے ایفرٹس میں انوالو ہیں اور دے شوڈ بھی ایڈیکویٹلی ریوارڈڈ اور اس میں نہ صرف وہ برانچ کا اسٹاف جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ فرنٹ لائن پہ ہے وہ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتا ہے بلکہ جو دوسرا اسٹاف بھی ہے جو انڈائریکٹلی ایک طرح سے ری کرتا ہے ان کو بھی ایک طرح سے اس کے اندر ریوارڈ میں جو ہے شامل کرنا چاہیے تاکہ ان کے لیے ایک انسینٹو ہو کہ جو سروس امپروو ہو رہی ہے اس میں ان کے جو ایفرٹس ہیں اس کو ریکگناز کیا جا رہا ہے جب ہم یہ رڈار کے کانسیپٹ کو اب آگے لے کے چلتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے یہ میجرمنٹ کرنا ہے ان پیرامیٹرس پہ تو وہ کیا فیکٹرز ہیں جو اس کو ایک طرح سے افیکٹ کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں اوورال جو سیناریو ہے ایک کسٹمر کی انٹریکشن کا بینک کے ساتھ اس میں مختلف فیکٹرز جو ہیں مختلف طور پر ایک طرح سے امپلیکیٹ کرتے ہیں اس چیز کو اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں تین فیکٹر سامنے آتے ہیں پہلا ہے انوائرمنٹل فیکٹر اب انوائرمنٹل فیکٹر کیا ہے اس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر برانچ میں کسٹمر وزٹ کر رہا ہے تو اوورال جو برانچ کا ایک طرح سے ماحول ہے اس کی ایک طرح سے لک ہے اگر آپ کو یاد ہو ویلو پیکج میں ذکر کیا تھا جو سنسری کانسیپٹ ہے کہ جو دیکھنا ہے کہ ان کا جو اسٹاف ہے کاؤنٹر اسٹاف ہے وہ کس حد تک پرو ایکٹیو ہے ان کی انٹرپرسنل ڈیلنگ کیا ہے کیو لینتھ کتنی ہے کیسی ہے یہ چیز اہمیت کی حامل ہے اوور آل جو لٹریچر کی اویلیبلٹی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں سائنج کیسے بنے ہوئے ہیں تو یہ جو ہیں ایک طرح سے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں اور آپ جب ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں سرویس کو میجر کرنے کے لیے تو اس کے اندر یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ فیکٹر ہے جس کو ہم ہائیجین فیکٹرس کہتے ہیں اب ہائیجین فیکٹرس کیا ہوتے ہیں یہ وہ ایکچولی جو ہائی والیوم ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں چاہے وہ پیمنٹس ہوں یا ریسیٹس ہوں یا کوئی اور اس قسم کی ٹرانزیکشن جس کے اندر بہت والیوم انوالو ہوتا میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو کسٹمر ایکسپیکٹ ہے اس کے اندر ایررس کم سے کم ہونی چاہیے اور وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے اس کے اندر ایکسیڈنگ دا ایکسپیکٹیشنس کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ کسٹمر آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کہ آپ اپنی ایک سرٹن پیرامیٹرس کو سرٹن بینچ مارک کو ایکسیڈ کریں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس کے اندر آپ نے کوئی ایرر کر دیا یا کوئی ایسی ایفیکٹ ہوئی تو وہ ظاہر ہے بہت امپیکٹ کرے گی جو, جو اس میں نیگیٹو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کی ایک اور مثال ہائجینک فیکٹر کی دی جاتی ہے کہ جو اے ایمز مشین کی اویلیبلٹی ہے اکثر دیکھا گیا ہے بینکوں کی اے ٹی مشین آؤٹ آف آرڈر ہوتی ہیں تو یہ ایک ہائجین فیکٹر کے کانٹیکس میں آتا ہے اور اگر اس کی فریکوینسی زیادہ ہے اور ریگولر بیس پہ ایک فیس کرتے ہیں کہ مشینس اویلیبل نہیں ہیں آؤٹ آف آرڈر ہیں تو جس ہائیجین فیکٹر ول ڈیفینیٹلی امپیکٹ their satisfaction level and ultimate their feelings and their attitudes towards the bank iske baad jo iske andar teesra element hai wo jo factor hai wo moment of truth ya critical factors ka hai jo humne aapke sath detail mein discuss kiya is yahan sirf ye keh dena kaafi hai ki ye wo factors hain jo humne aapko bataya ki jo emotionally customer ko affect karte hain zahir hai iski effectiveness aur iski jo cheez humne aapko batayi wo yahi hai ki iska impact zyada hota hai derpa hota hai اس کی جو مثالیں دیتے ہیں وہ یہی ہیں کہ اکاؤنٹ اوپننگ ڈسرپٹو ایلیمنٹس کا جب ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا جس کے اندر رپورٹنگ آف لاسٹ اور سٹولن کارڈ یا آپ اکاؤنٹ میں مارگیج کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو یہ وہ ایریاز ہیں جن کو مومنٹ آف ٹروت یا کرٹیکل ایلیمنٹس کہتے ہیں تو یہ جو سارے فیکٹرز ہیں وہ جب کمبائنڈ ہوتے ہیں تو پھر اس کو سامنے رکھ کر آپ نے میجرمنٹ کے جو ہم نے پچھلے پیرامیٹر ڈسکس کیے اس کے حساب سے آپ نے اپنا میجرمنٹ کا ایک طرح سے فریم ورک ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کون سے ایک طرح سے ٹیکنیکس ہیں جو اس میجرمنٹ میں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز کی تو اس کے اندر جو بینکس ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں وہ ایک طرح سے سروے کا ہوتا ہے مختلف سروے کیے جاتے ہیں فوکس گروپ کے سروے ہوتے ہیں جنرل سروے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ ہوتا ہے کوشچنر کوشچنر جب آپ کرتے ہیں تو کوشچن کا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کوشچن آپ نے کس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ وہ کسٹمر کے سیٹسفیکشن لیول کو کیپچر کر سکے تو یہ جو انوارمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے لیے سرویز کام آپ کو آتے ہیں اور سرویز مختلف قسم کے جیسے میں نے آپ کو کہا اس میں مسٹری شاپرز کا بھی کانسیپٹ ہے جو آپ کو پچھلے الیکچرس میں بتایا گیا تھا کہ بینکوں میں ایک طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ کنسلٹنگ کمپنیز ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے اور ان کے ریپرزینٹیٹو برانچز میں کسٹمر بن کر جاتے ہیں اور ان کی سروسز کو ایک طرح سے جج کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں جب پروڈکٹ کی نالج کے حوالے سے کسٹمر کا جو کاؤنٹر کا جو سٹاف uh, ہے بینک کا ان کے ایک طرح سے پروکٹیو ہونے کے حوالے سے سائنیج کے حوالے سے نیس کے حوالے سے تو یہ جو مسٹری شاپرز ہیں ان کی بھی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ ایک طرح سے اس سروے کے اندر شامل ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہائجین فیکٹرز ہیں اس کے اندر جو آپ کا ایم آئی ایس ڈیٹا ہے وہ آپ کے لیے یوزفل ہوتا ہے اس میجرمنٹ میں وہ جو ٹیکنیک ہے کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جو آپ اپنی آپریشنل نیڈ کے لیے ڈیٹا کیپچر کرتے ہیں وہ ایک طرح سے کاسٹ افیکٹو بھی ہوتا ہے اور آلیڈی آپ نے اس کے لیے اپ فرنٹ انویسٹمنٹ کی ہوئی کی گئی ہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی ایڈیشنل انویسٹمنٹ یا ایڈیشنل ایکسپینڈیچر انکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جو ایم آئی ایس ڈیٹا ہے وہ آپ کے اس کو کور کرتا ہے ہائیجین فیکٹرز کو تیسرا جو ایریا ہے کرٹیکل فیکٹرز یا مومنٹ آف ٹروتھ کا یہ ذرا سا ٹرکی رہتا ہے بینکوں کے حوالے سے کہ اس میں ابھی تک کوئی ٹیکنیکس ڈائریکٹ ایوالو نہیں ہوئی کیونکہ اس میں ایک طرح سے جو بار بار بتایا گیا ہے کہ کسٹمر کے ایموشنز ان کی فیلنگز انوالو ہوتی ہیں تو لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو بھی کیپچر کرنے کی کوشش کریں اور اس کو یہ دیکھیں کہ کیا ایک پیٹرن آپ نے ڈیولپ کیا ہے یا کیا کسٹمر کا پیٹرنس کیا ہے تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ یہ جو اموشنل آسپیکٹس ہیں جس کے کسٹمرس کی ایکسپیکٹیشنس اور کسٹمر کا ایکسپیرئنس ایکچولی جس کی وجہ سے ڈٹرمین ہوتا ہے تو وہ کیا ہے جب ہم سب ان ٹیکنیکس کو سامنے لے کے آتے ہیں تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جب آپ نے یہ چیز میجر کر لی یا مانیٹر کر لی تو کو آپ طرح سرویس امپروومنٹ کے حوالے سے اپلائی کریں گے تو اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ کسٹمر ایک برانچ کی سرویس انڈیکس کا کانسیپٹ ہے اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ برانچ کا جو سرویس انڈیکس کا جو سکور ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے اور اس کے اندر پراپر ویٹیج کا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے جو سروے کیا ہے اس کا ویٹیج زیادہ ہوگا سے ایز اے ایگزامپل وہ ویٹیج فورٹی پرسنٹ ہو سکتا ہے مسٹری شاپرز ہیں اس کا بھی ایک طرح سے تھرٹی ٹو فورٹی پرسینٹ ہوگا یا ایرر ریٹ ہے ان کا ٹین پرسینٹ ہے کمپلین ہینڈلنگ ہے ان کا بھی ٹین پرسینٹ ہے تو اب اس ویٹیج کے بعد جب ان چیزوں کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایکس اماؤنٹ آف اسکور برانچ سرویس انڈیکس کا سامنے آتا ہے تو اس کو جب آپ سامنے لے کے آتے ہیں اور مختلف برانچز کو کمپیئر کرتے ہیں تو ایز اے مینجمنٹ اب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کون سی برانچ کہاں اسٹینڈ ہے کون سی برانچز لیک کر رہی ہیں اور اگر آپ نے ایک منیمم اسٹینڈرڈ برانچز کے سروس انڈیکس کے حوالے سے بنائے ہوئے ہیں تو کون سی برانچز اس کے اوپر ہیں کون سی اس سے نیچے ہیں اور کون ان سے آگے ہیں بلکہ اس میں کچھ بینکوں نے تو اس حد تک انیشیٹو لیا گیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر برانچ آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا جاتا ہے سیلس کے حوالے سے اور دوسرے پیرامیٹرس کے حوالے سے تو کچھ بینکوں نے پرٹیکولرلی best service branch of the year کا ایک طرح سے concept ایک طرح سے reward introduce کیا ہے تاکہ جس کا scores highest ہوگا among the branches تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس concept کو اس طرح apply کیا جائے تاکہ branches کو پتا چلے کہ they are being in a way monitored اور وہ ان کا consciously ان کا staff جو ہے وہاں کے جو team ہیں وہاں کا جو branch کا head ہے جو branch کا manager ہے اس کو پتا ہونا چاہیے service کے جو aspects ہیں اور یہاں جو important چیز ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے برانچز کے جو مینیجرز ہیں وہ زیادہ تر ان کا فوکس ہوتا ہے فائنینشیل ٹارگیٹس کی طرف سیلز کی ٹارگٹ کی طرف تو اس کی وجہ سے وہ اکثر سروس آسپیکٹ کو مس کرتے ہیں کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا بزنس کیس یہ ہے اور اسٹڈی نے یہ پروف کیا گیا ہے کہ اگر آپ اوور اے پیریڈ کنسٹنٹلی سرویس کو ایک کوالٹی لیول کے ساتھ آفر کر رہے ہیں تو برانچ کے جو بزنس ریزلٹس ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی امپروو ہوں گے کیونکہ ان کا آپس میں ایک ڈائریکٹ کو ہے جب ہم بات کرتے ہیں کسٹمر کے ریفرنس کی بات کرتے ہیں اور اٹریشن ریٹ کے کم ہونے کی بات کرتے ہیں اور کسٹمر کی لوائلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ری پرچیز کا ایلیمنٹ آتا ہے تو وہ جو فائنینشیل پیرامیٹرز ہیں وہ ظاہر ساتھ ساتھ امپروو ہونا شروع ہوتے ہیں اور ایکچوئل کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ایٹ لیسٹ ایٹین ٹو ٹوینٹی فور منتھس اگر کسی برانچ نے ایک ہائی سروس کوالٹی لیول کو اچیو کیا ہے تو ان کے جو فائنینشیل ریزلٹس ہیں ان کے اندر بھی سبسٹینشیل امپروومنٹ آتی گئی ہے دیکھی گئی ہے ان کی باٹم لائن امپروو ہوتی ہے تو جب یہ کانسیپٹ جو ہے سروس میجرمنٹ کا مانیٹرنگ کا سامنے رکھا جاتا ہے اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ضرورت چیز کی ہے کہ ہمارے ان کی برانچز جو چاہے شہروں کے اندر ہوں یا ریموٹ ایریاز میں ہوں ان کو بھی یہ کانسیپٹ لانچ کرنا چاہیے امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ جو دیکھا گیا ہے کہ اکثر برانچز میں اس چیز کو توجہ نہیں دی جاتی اور وہ اس ایریاز کے اندر اتنے زیادہ فوکس نہیں ہوتے اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور جب ہمارا فی الحال فوکس ایک برانچ کے اوپر ہے تو آئیے ایک اور آسپیکٹ کو برانچ کے سامنے لاتے ہیں جو کہ برانچ وزٹ کے حوالے سے ہے اور جب ہم برانچ وزٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کے اندر جو کمپوننٹ آف دا وزٹس کیا ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک کسٹمر برانچ میں وزٹ کرتا ہے تو اس کے مختلف ایک طرح سے موٹیوز ہوتے ہیں تو اس وزٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کو مینج کرنے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو ذرا اینالائز کریں اس کو دیکھیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں تاکہ اس وزٹ کو آپ ایک طرح سے بینک کے پوائنٹ آف ویو سے پروڈکٹیو بنا سکیں وہ وزٹ صرف یہ نہ ہو کہ اس نے آ کے روٹین کی ٹرانزیکشن کی اور وہ سیٹسفائی ہوا یا نہیں ہوا اور واپس چلا گیا اور اس میں ہم نے اس فیکٹر کو بھی مدنظر نظر رکھنا ہے اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے کسٹمر کے ویریبلٹی uh, فیکٹرز کو سامنے رکھا تھا کہ کسٹمر کا جو مختلف ایک طرح سے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر وہ ایک طرح سے ویریبلٹی ہوتی ہے ریکویسٹ ویریبلٹی ہوتی ہے اور کیپیبلٹی ویریبلٹی ہوتی ہے تو جو پانچ ویریبلٹی کا ہم نے ذکر کیا تھا اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں اس کو اگر ہم ایک طرح سے بیک گراؤنڈ میں رکھیں اور ہم یہ دیکھیں وہ کسٹمر جو برانچ آ رہے ہیں ہم ان کے وزٹ کو کس طرح مینج کر کے اس کے اندر سے کتنا ویلو جنریٹ کر سکتے ہیں یہاں یہ چیز بتانے والی ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے یورپ اور امریکہ میں آج کل برانچ کو رینیو کرنے کا کانسیپٹ آ رہا ہے رینیول کا کانسیپٹ کیا ہے وہاں پر کہ برانچز کو وہ فیزیکلی ایک طرح سے رینوویٹ کر رہے ہیں امپروومنٹ لا رہے ہیں اور اس کا ان کا خیال یہ ہے کہ برانچز کو بہتر طور پر فزیکلی in terms of their look customer ke liye satisfaction ya wo cheez provide ki ja sakti hai lekin research ne ye proof ki is cheez ko proof kiya gaya hai ki ye jo look ka concept hai ye ek tarah se overdo kar diya gaya kar diya gaya hai aur zarurat is cheez ki hai ki utility ko samne rakha jaye bajaye ye ke aesthetics ko ya looks ko aap zyada ek tarah se focus kare to jab hum utility ki baat karte hain concept aata hai کہ وہ کسٹمر جو ایک برانچ کو وزٹ کر رہا ہے اس برانچ کے وزٹ میں اس کا کنوینئنس کا ایلیمنٹ کیا ہے اس کی نیڈ کس طرح فلفل ہو رہی ہیں اس کی ریکوائرمنٹس کو بینک کس طرح اٹینڈ کر رہا ہے تو ان جب چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہیں تو پھر یہ ضرورت اس چیز کی آتی ہے اور اس کے اندر بہت ہیوج اماؤنٹ آف بجٹس انوالو ہیں جو کہ بینکوں میں کیے گئے اور ایک اسٹڈی نے اس چیز کو پروف کیا گیا پرو کیا کہ وہ جو بجٹس تھے جو ایکچل ایکسپینڈیچرس تھے وہ ایک طرح سے افیکٹو نہیں تھے اور جو آر آئی کا کانسیپٹ ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ کا اس ایکسپینڈیچر سے ان کو حاصل نہیں ہوا بلکہ الٹیمیٹلی دیکھا یہ گیا کہ اکثر کیسز میں وہ ان کو اپنے پروجیکٹس ختم کرنے پڑے کینسل کرنے پڑے اور اس میں ایک طرح سے لاس کا ایلیمنٹ سامنے آیا تو جب اس فیکٹر کو اس انویسٹمنٹ کو دیکھا گیا تو پھر ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ بینک کی برانچز میں جو کسٹمر کے وزٹس ہیں ان کو ایک طرح سے کمپوننٹ کو مینیج کیا جائے اور اس کو بہتر طور پر ہینڈل کیا جائے اور جیسا کہ اب آپ, آپ اس فگر میں دیکھ رہے ہیں اس گرافک میں اس چیز کو منشن کیا گیا ہے کہ جو ایک کسٹمر جب برانچ کے اندر آتا ہے انٹر ہوتا ہے تو اس کے مختلف ایک طرح سے کمپوننٹ ہوتے ہیں آپ جیسے دیکھیں گے اس کے اندر پانچ کمپوننٹ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک جو ہے بفور انٹرنگ دا برانچ اینٹرنگ دا برانچ پر اس میں سروس ایریا میں اس نے جانا ہے یا اس نے ایک طرح سے سیلس سائٹ پہ جانا ہے ایڈوائزری سائٹ پہ جانا ہے اور اس کے بعد اس نے زیادہ برانچ سے ایگزٹ کرنا ہے اچھا اب ضرورت اس چیز کی ہے جب ہم برانچ کے پرومسز کو برانچ کی بلڈنگ کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے پاکستان کے کیس میں آپ کہیں کہ جی ہمارے یہاں اکثر برانچز چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں وہاں اس ایک طرح سے کانسیپٹ کو آپ کس طرح اپلائی کریں گے ظاہر ہے یہ بات صحیح ہے کہ جو بڑے شہروں میں بڑی برانچز ہیں جہاں بہت زیادہ ایریا ان کے پاس انوالو ہے وہاں اس چیز کو وہ زیادہ افیکٹولی مینج کر سکتے ہیں افیکٹولی انٹروڈیوس کر سکتے ہیں اور بہتر طور پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کانسیپٹ کو اس آئیڈیا کو اگر انڈرسٹینڈ کر لیا جائے تو چھوٹی برانچز میں بھی کسی حد تک اس چیز کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے اگر ایگزیکٹلی exactly نہ ہو تو اے گریٹر ایکسٹینڈ اس چیز کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو پہلی چیز ہے کہ کسٹمر کا جو وزٹ ہے برانچ کا اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جو کسٹمر وزٹ کر رہا ہے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے کہ کسٹمر کی ٹریفک کیسی ہے کس وقت ہے کسٹمر کس لیے آ رہے ہیں کیا ٹرانزیکشن کر رہے ہیں ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں تو یہ جو ان کی نیڈس کی ایک طرح سے آئیڈینٹیفیکیشن ہے جو ان کے ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھنا ہے اس کا پہلا اسٹیپ بہت ضروری ہے اس کو کرنے سے پہلے پھر دوسرے اسٹیپ میں جب آتے ہیں تو اس میں یہ والا ہے کہ آپ اس کے وزٹ کو کمپوننٹ تبدیل کریں اور اس کمپوننٹ کو سپریٹلی ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی کر کے مینیج کریں یہاں جس جی چیز دیکھی گئی ہے کہ جب برانچ میں کسٹمر انٹر ہوتا ہے تو وہاں پر گریٹر کا کانسیپٹ ہے گریٹر جو ہوتا ہے وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے وہ ایک طرح سے ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ جو کسٹمر آ رہا ہے جو برانچ کے اندر انٹر ہو رہا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا صرف سروس کے حوالے سے ہے یا اس کو کوئی چیز ایک طرح سے سیلس کے حوالے سے یا ایڈوائزری کے والے سے تو اس وقت گریٹر کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کسٹمر کو ڈائیورٹ کرے اس کو یہ کنوینئنس پرووائڈ کرے کہ آپ نے سروس ایریا کی طرف جانا ہے جس میں ٹیلرز ہیں یا کاؤنٹر سروس ہے یا ریسیپشن ایریا ہے یا آپ نے ان ایریاز کی طرف جانا ہے جہاں پر ایک طرح سے کسٹمر ریلیشنشپ مینیجرز یا آفیسرس بیٹھے ہوتے ہیں یا جن کو ہم کہتے ہیں تو وہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں تو جب یہ آپ سیگریگیشن کر دیتے ہیں تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسٹمر کو پہلا جو ایک طرح سے یہ امپریشن ملتا ہے کہ یہ بینک کی جو برانچ ہے اس کے اندر کم از کم یہ ایک طرح سے سہولت ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے کس کے پاس جانا ہے اس میں کسٹمر کا زار وقت بچتا ہے اس کے بعد جب دو ایریاز ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ سروس ایریا میں کھڑا ہے کیوں لینتھ کے اندر کھڑا ہے تو اس کے اندر کسٹمر کی اٹینشن کو آپ نے کس طرح کیپچر کرنا ہے اور اگر ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو صرف سروس ہی نہ پرووائڈ کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ اس سروس کے دوران کیا اپرچونٹیز ہیں اس کسٹمر کے لیے کوئی سیلس سائٹ پہ جانے کی کوئی ایڈوائزری سائٹ پہ جانے کی یا آپ کا کوئی نیا پروڈکٹ ایک طرح سے اویل کرنے کی اس میں اگر کسٹمر انٹرسٹ شو کرنا ہے تو آپ اس کو کس طرح پھر اس ایریا کی طرف ڈائورٹ کرتے ہیں جہاں آپ کے ایک طرح سے ایڈوائزرس بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو کے جب وہ ایگزٹ کا ہوتا ہے تو ایگزٹ کے وقت بھی یہ آپ کو انشور کرنا ہے کہ جو کسٹمر جا رہا ہے وہ کس حد تک سیٹسفائی ہے وہ کس حد تک مطمئن ہو کے جا رہا ہے اس کا سیٹسفیکشن لیول کیا ہے اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم اس ایک طرح سے پلان کو سامنے رکھتے ہیں تو آن پیپر اٹ سیمس ویری سمپل اٹ سیمز ویری سائنٹفک لیکن یس yes, ہم اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ایٹ کسٹمرز جو ہوتے ہیں ان کا انٹریکشن ان کا آنا جیسے ہم نے رائیول کی بات کی وہ پلان نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں جو ہیں اتنی ایک طرح سے آرگنائز نہیں ہوتی تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کسٹمر کو آپ کس طرح اس ایریاز میں سرو کر رہے ہیں اور جو سب سے اہم چیز یہاں پر یہ ہے کہ کسٹمر کو جب کیو کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو یہ ایک ریسرچ اور سٹڈی نے پروف کیا گیا ہے کہ اگر اس وقت کسٹمر کا کیو میں جب وہ انتظار کر رہا ہے آپ کی اس کی ٹینشن کو اس طرح ڈائورٹ کریں تو جو ایک پرسیو ٹائم ہے کیو لینتھ کا اور ایکچول ٹائم ہے اس کے اندر ایک گیپ ہوتا ہے اس میں اندر جو اسٹڈی نے پروف کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ٹیلر کا جو ایک طرح سے لائن ہے اس کے اوپر اگر آپ نے ٹی وی اسکرین لگایا ہوا ہے اس کے اندر بینک کے مختلف پروڈکٹس آ رہے ہیں یا کوئی اور ٹی وی اسکرین کے اندر کوئی نیوز آ رہی ہیں کچھ اسپورٹس کے آئٹمز ہیں یا کوئی اے, ایک طرح سے انفارمیشن ہے اباؤٹ دا ویدر تو یہ چیز جو اٹینشن جب ڈائیورٹ ہوتی ہے کسٹمر کی تو اس کو ایک طرح سے جو ویٹنگ کا جو ٹائم ہے وہ جس کو آپ کہیں خاص زبان میں اس کو یہ ویٹنگ کا ٹائم زیادہ کھلتا نہیں ہے اس کو زیادہ بادرسم نہیں لگتا تو کس اپروچ کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لیورس استعمال کریں کہ آپ اپنے کسٹمرز کو ایک طرح سے بہتر ڈائورژن اٹینشن پرووائڈ کریں تاکہ اس کا جو ایک مثال کے طور پر کیو کے اندر جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو زیادہ نہ لگے تو جب یہ سارے کانٹیکٹس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کا جو وزٹ ہے برانچ کو اس کو بھی کس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے تو جب ان سب چیزوں کو ہم سامنے لاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسٹمر کا جو برانچ کے ساتھ انٹریکشن ہے اس کی کیا اہمیت ہے اب دیکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں چونکہ ابھی بھی ڈومیننٹ جو یہ ڈیلیوری اور یہ چینل ہے اس کی اہمیت ہے اور آنے والے وقتوں میں اس کی اہمیت رہے گی لیکن ضرورت اب اس چیز چیز کی ہے کہ بینک کی جو برانچز ہیں ان میں جو ان کا جو رول ہے وہ آنے والے وقتوں میں کافی تبدیل ہونے جا رہا ہے اس کے اندر بہت چینجز آ رہی ہیں کیوں اس لیے کہ اب جو آنے والا جو وقت ہے اس میں کسٹمرز کی ڈیمانڈز کسٹمر کی نیڈس چینج آ رہی ہیں تو اس حوالے سے ایک اسٹڈی جو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اس کے اندر چھ ایک طرح سے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے وہ چھ ایریاز میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک کنورجنس ہو رہا ہے اور مختلف جو ڈائنمکس ہے مختلف ایک طرح سے چیزیں جو ہیں کنورج ہو رہی ہیں جو بینکنگ لینڈسکیپ میں ایک طرح سے بہت ڈرامیٹک چینج لے کے آئیں گے اور خاص طور پہ جو بینکنگ کا یہ جو ڈسٹریبیوشن چینل کا جو نیٹ ورک ہے ڈسٹریبیوشن ڈیلیوری جس کے اندر ظاہر ہے باہر بھی اور پاکستان میں بھی برانچز جو ہیں ایک ڈومیننٹ پارٹ ہیں لیکن برانچز کا رول آنے والے وقتوں میں بہت تبدیل ہو جائے گا ان کی امپورٹینس کم نہیں ہوگی لیکن ان کے اندر ایک تبدیلی تو اس تبدیلی کو آپ نے کس طرح مینج کرنا ہے اور وہ جو چھ ایک طرح سے جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو کنورج ہو رہے ہیں جو ڈائنمکس کہہ لیں جو فورسز ہیں وہ ایک طرح سے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ برانچ کے اندر جو ریونیو گروتھ ہے اب وہ بہت چیلنجنگ ہو گیا ہے وہ پہلے کی طرح نہیں ہے دوسرے نمبر پہ جو چیز سامنے آتی ہے کہ برانچ کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں جو بینکس دوسری چیزیں دیکھتے ہیں اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے ٹرانزیکشن کا اور سروس کا وہ الگ ہوتا جا رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا جا رہا ہے اب کانسیپٹ یہ ہے کہ ٹرانزیکشنز جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ یا جو آپ کہہ لیں کہ جس کے اندر والیوم انوالو ہوتا ہے وہ برانچز کے اندر ہینڈل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیسری چیز جو ہے ڈیموگرافک شفٹس آ رہا ہے کسٹمرز جو ہیں اب ان کی جو نیڈز ہیں خاص طور پہ جو ینگر کسٹمرز ہیں جو ٹیکنالوجی سے زیادہ قریب ہیں ان کی ڈیمانڈ اسی حوالے سے زیادہ ہیں اس کے بعد جو چوتھا ایلیمنٹ ہے وہ ہے ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کا ظاہر ہے ہم نے پہلے بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ اب جو پلئنگ فیلڈ ہے ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کی وجہ سے جس کے اندر خاص طور پہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اینٹائی منی لانڈرنگ کے وائی سی کو بھی فالو کرنا ہے لیکن ایک ساتھ ساتھ آپ نے کسٹمر کی ایکوزیشن کی بھی بات کرنی ہے کسٹمر کو ریٹین کرنے کی بات کرنی ہے اور اس کے بعد جو اس میں اندر آل ایلیمنٹ ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کا ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ عمل دخل ہے اور یہ دیکھا گیا ہے اور آج کل کچھ مثالیں پاکستان میں بھی سامنے آ ہیں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو استعمال ہو رہی ہے موبائل بینک بینکنگ کے حوالے سے موبائل ٹیلیفون کے حوالے سے کو جو پیمنٹ سسٹم ہے وہ بینکوں کے ہاتھ سے نکل کے ایک نان بینکنگ سیکٹر میں جا رہا ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے اندر جو چھٹا ایلیمنٹ ہے وہ بھی ہم نے آپ سے شروع میں ذکر کیا وہ یہ ہے کچھ نان بینک اینٹیز جو ہیں وہ بینکنگ کے ٹرف کے اوپر آ رہی ہیں اور بینکس کو چیلنج کر رہی ہیں ان کے پاس ایک طرح سے برانڈی ایکوٹی ہے برینڈ ان کی ریکگنیشن ہے ان کے پاس ایک کسٹمر بیس ہے تو وہ بہت سی سروسز جو اس وقت بینکس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ اپنے کسٹمرس کو آفر کر رہے ہیں اور وہ ایگزٹنگ بینک کے کسٹمرس کو لیور کر رہے ہیں ان کو اٹریکٹ کر رہے ہیں تو یہ جو سارے فیکٹرس ہیں ڈسٹریبیوشن چینل کے حوالے سے تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ڈسٹریبیوشن چینلس کو انٹیگریٹ کیسے کیا جائے ان کسٹمرس کی نیٹ کو ان کی ریکوائرمنٹس کو مد نظر کرتے رکھتے ہوئے انٹیگریشن کا کانسیپٹ اب سامنے آیا ہے کہ افیکٹولی اس انٹیگریشن کو کیا جائے اور انشاءاللہ ہماری اب کوشش ہوگی کہ انٹیگریشن کے ایلیمنٹ کو اور مختلف چینلز کو اگلے لیکچر میں یا اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ